السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین سلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد والی و صحابی اجمائین اومن طبیم احسانی علیہ الدین اما بعد سجدہ سہو کے مسائل چل رہے تھے جس میں حضرت عبد اللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ علی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں بیٹھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے تو صاحب اکرام بھی کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد آخر میں آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر اس طرح کی کوئی بات پیش آ جائے نماز میں تو سجدے سہو پہلے کریں گے سلام بعد میں پھیریں گے حضرت عبداللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ آدموں کی حدیث بھی گزری جس میں یہ ذکر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر عصر کی دو رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دیا اور مسجد میں جا کر کے کھڑے ہو گئے بعد صحابہ نے دلیدین نے یاد دلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر کے دو رکعت نماز ادا کی اور پھر تشاہد میں جب بیٹھے آپ تو پہلے آپ نے سلام پھیرا اور پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا ایک طریقہ یہ ہے اگر اس طرح سے نماز میں آدمی کم رکعت پر سلام پھیر دے تو جا کر کے جو باقی رکات ہو اس کو ادا کرے اس کے بعد پھر سجدے سلام پھیرے اور سجدے سہو کرے پوری نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ جو رہ جائے گی اس کو اس نماز کو ان رکاتوں کو یا اس رکعت کو پڑھ لیں گے یہ اس حدیث سے معلوم ہوا اسی طرح سے شک کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے کہ کتنی رکعت اس نے ادا کی تین نکات پڑھی یا چار پڑھی دو پڑھی کہ تین پڑھی تو جس پر وہ شک کو چھوڑ دے اور جس پر اس کو یقین ہو اس کے بعد وہ نماز ادا کرے یا وہ رکعتیں پوری کرے مثال کے طور پر تین اور چار رکعت میں شک ہو گیا تو شک چوتھی رکاط میں ہے تیسری رکعت میں نہیں ہے تو اس لیے چوتھی رکاط کو شک والی جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اور تین رکات مان کر کے چوتھی رکعت ادا کریں گے اور اس کے بعد دو سد ایسا ہو سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے اور پھر سدا کریں گے اسی میں ایک طریقہ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جیسا کہ آخری حدیث پچھلے درس میں پڑھی گئی تھی یہ ہے کہ اگر نماز میں جو ہے کوئی چیز اس طرح کی آدمی یا نماز میں شک ہو جائے تو آدمی صحیح کو درست کو تلاش کرے درستے کو تلاش کرے اس کا ایک مطلب تو وہ ہوگا جو پچھلی حدیث میں بیان کیا گیا کہ دو میں تین میں شک ہو گیا تو درست کیا اس میں ہے جو صحیح کیا ہے کہ دو اس نے پڑھا ہے تیسری میں شک ہے تین میں چار میں شک ہو گیا تو صحیح کیا ہے کہ تین تو اس نے ادا کر لی ہے درست جو ہے وہ صحیح جو رکات ہے وہ تین ہے تین ادا کر لی ہے چوتھے میں شک ہوا ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد نماز پوری کرے اور دو سجدے کرے یعنی اس میں دو سجدے کرے اور اس کے بعد سلام پھیرے بخاری کی روایت صحیح بخاری کی روایت میں ہے سما سلم سما اسجد ثما سلم سمسجد کہ پہلے دو سجدے کرے اور پھر اس کے بعد پہلے سلام پھیرے پھر سجدہ سہو کرے اور پھر سلام پھیرے اس طرح سے تو اس تعلق سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کئی چیزیں اس میں آ گئیں کئی چیزیں اس طرح سے آ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں نے کہا ایک قول یہ ذکر کیا کہ ہر حالت میں جو بھی نسیان ہو جو بھی بھول ہو اس میں سجدہ سا ہو پہلے کریں گے سلام آباد میں پھیریں گے اس لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں پہلے سلام پھیریں گے پھر سجدہ سا ہو کریں گے تیسرا قول یہ ہے کہ کمی زیادتی کا خیال کریں گے کہ اگر نماز میں کمی ہو گئی ہے تو سلام سے پہلے دو سجدے کریں گے اور اگر نماز میں زیادتی ہو گئی ہے تو سجدے سو پہلے سلام کریں گے پھر سجدہ دو سجدے کریں گے اور سلام پھیریں گے یہ بہت قریب ترین تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے قریب ترین بات ہے کمی زیادتی کا خیال کرے اور محمد بن سال بن الفمین رحم اللہ کا یہی قول ہے ان کی چھوٹی سی کتاب ہے چھوٹا سا کتاب جا... چھوٹا سا کتاب چاہے سجدے سہو کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ ہو... ہوا ہے اس کو پڑھیں بہت مفید باتیں ملیں گی آپ کو ایک چوتھی چوتھا قول یہ ہے کہ نماز میں حدیث کے مطابق عمل کیا جائے گا اگر سہو ہوا ہے تو جہاں جیسے صحو ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سجدے کیے سجدے ایسا ہو سلام سے پہلے یا بعد ویسے کیا جائے اور اگر کوئی صورت نہ مل پائے اور ایسا بہت کم ہوگا ایسا بہت کم ہوگا شاہج و نادر ایسا ہوگا اگر کوئی حدیث میں کوئی صورت اس طرح کی نہ مل پائے تو قریب ترین قول جو ہو یعنی قریب ترین عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہو سجدہ سے پہلے یا سجدہ کے بعد ادا کرے یہ دور سجدے سہو سے متعلق بات ہوئی وعن آج جو حدیث پڑھیں گے وعن المغیرہ ابن شعبت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدكم فقام فرکعتین تتم قائما فلیمضی ولا يعود وليسجد سجدتین فإن لم يستتم قائما فلیجلس ولا صحب علیہ رواہ ابو داود وابن الماجہ والدار قتنی واللفظ له حافظ ابن حضر کہتے بسنداریف ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہونے کی دو حالت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ مکمل کھڑا ہو جائے اور ایک یہ کہ مکمل کھڑا ہونے سے پہلے ابھی وہ اٹھ رہا ہے یا قریب قریب ہے بالکل بیٹھنے کے قریب ہے آہ تو ایسی صورت میں اس کو یاد آ گیا کہ ہم کو بیٹھنا ہے تو یہ دو صورتیں پیش آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑا ہو گیا ہے کوئی تو پھر اب وہ واپس نہ بیٹھے بلکہ پورا کھڑا ہو جائے اور اپنی رکات پوری کرے اور واپس نہ لوٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے دوسری رکات میں بھول گیا اور کھڑا ہو گیا سیدھا تو پیچھے مقتدی لوگ بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں اور سبحان اللہ یا جیسا کہ اپنے ہاں ایک اللہ اکبر کہتے ہیں حالانکہ اللہ اکبر ثابت نہیں ہے سبحان اللہ کہنا چاہیے تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ امام بیٹھ جائے جبکہ پہلی حدیث میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو صاحب کرام بھی کھڑے ہو گئے اور یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اگر تنہا پڑھ رہا ہو یا امام پڑھ رہا ہو اگر بیٹھ سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر واپس نہ لوٹے اور آخر میں کیا کرے سجے سو کر لے لیکن اگر اب سجے سو اگر کھڑا ہو گیا ہے تو پہلے کرے گا کہ بعد میں سجدے سو سلام سے پہلے کرے گا سلام کے بعد میں جی پہلے کرے گا کیوں اس لیے کہ کمی واقع ہو گئی ہے جی پھر آگے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اگر مکمل نہیں کھڑا ہوا ہے ابھی وہ اٹھنا چاہتا ہے یا جیسے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے اتنے قریب ہے ہاں تو وہ بیٹھ جائے اور اس کے اوپر سجے سہو نہیں ہے ایسی صورت میں اتنے پر سجے سہو نہیں ہے کچھ لوگ اتنے پر بھی سجدہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ اتنے پر بھی سجا کر لیتے ہیں کہ بیٹھنا ہوا بیٹھنا تھا لیکن تھوڑا سا اٹھے اور پھر یاد آ کے آیا کہ تشاد میں بیٹھنا ہے تو بیٹھ گئے تو بھی احتیاطی سجدہ کر لیتے ہیں ایسا سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے سدے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اتنی بھول معاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ نے گھر کہا ہے لیکن شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامے میں اس کو صحیح قرار دیا ہے کو قرار دیا ہے تو بات ہے, ثابت ہو گئی جب صحیح ہے صحیح ہے تو بات ثابت ہو گئی کہ اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو نہ بیٹھے پہلی بات دوسری یہ بات ہے کہ اگر تھوڑا سا مطلب بیٹھنے کے قریب ہے وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن یاد آ گیا پھر بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں اس کو بیٹھ جانا چاہیے اس کے اوپر سجئے ساہو نہیں ہے سجے ساہو سے متعلق کوئی اور سوال جی سلام دیکھیے سلام عام طور سے شاید آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے آدمی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے چاہے فرض نماز ہو یا جنازے کی نماز ہو حدیث سے حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول سلاسلم نے کبھی کبھار ایک طرف پھیرا تو ایک طرف اگر سلام پھیر دیا ایک طرف پھیر دیا تو ہاں کافی ہے پھر سجدہ سہو کرے گا دونوں طرف پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک طرف سلام پھیر کر کے سجدہ سہو کر لیا اور پھر اس کے بعد سلام پھیر لیا جی زیادتی کی صورت یہ ہے مثال کے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھ کر کے چار رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا پھر لوگوں نے بتایا یا آدمی کو خود یاد آ جائے تو دو رکعت اور پڑھ کر کے تو اب زیادتی کیا ہو گئی کہ تشاہد پڑھ کر کے تحیات پڑھ کر کے اس کو کھڑا ہونا چاہیے یا یہ کہ کم از کم اگر وہ ایک اور سنت ہے کہ تشہد کے بعد پہلے تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درو شریف بھی ثابت ہے کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے تو دروش شریف کے بعد والی جو دعائیں ہیں کئی دعائیں ان دعاؤں کو پڑھ لیا سلام پھیر دیا تو یہ زیادتی ہو گئی یہ ذاتی ہو گئی تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا سلام سے پہ... سجدے سے پہلے سلام پھیرے گا پھر دو سجدے کرے گا ٹھیک ہے جی جی غالب گمان ہے کہ چار پڑھا ہے غالب گمان ہے کہ چار پڑھا ہے تو ابھی حدیث بتائی گئی فلیتحر ثواب کہ جو صحیح ہو اس کو خیال کرے وہ تلاش کرے کہ کچھ چیزیں آدمی کو کیا کہتے ہیں یاد آ جاتی ہیں کہ بھائی ہم نماز کی اس حالت میں کیا کہتے ہیں اس, اس پر تھے یا اس تو, تو آدمی کو تھوڑا سا یاد آ جاتا ہے تو اس طرح سے وہ یاد کرے اور سوچے خیال کرے کہ ہاں اس نے کتنا پڑھا اگر تین چار میں شک ہوا ہے تو لیکن غالب گمان اس کا ہے غالب گمان ہے کہ چار پڑھی ہے اس نے تو پھر اب وہ شک ختم ہو گیا اس کو شک نہیں کہیں گے اب کیا کہیں گے زن غالب ہے غالب گمان ہے کہ چار پڑھی ہے تو پھر کیا کرے ایسی صورت میں ایسی صورت میں کیا کرے کہ سجدے سہو کر لے غالب گمان ہے آدمی کو تو سجدے سہو کر لے دیکھیں حدیث یہ ہے دیکھیے وہی راشک کا حد حکم فی سلاتی جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے فلیت يتحر... ہر فلیت ہاں صحیح کو درست کو وہ تلاش کرے فل مالے پھر اسی پر مکمل کرے ہاں چوتھی رکاط میں کھڑا ہوا اب اس کو ہاں اب ڈاؤٹ ہونے لگا شیتان اس کو وسوسا ڈالنے لگا کہ تین پڑھی یہ تیسری ہے چوتھی ہے تیسری ہے چوتھی ہے پھر آدمی ہاں سوچتا ہے اسی صورت میں کہ ہاں کیا تو اس کو اگر اس کا زیادہ خیال جا رہا ہے کہ چار پڑھی ہے اس نے تو پھر وسوسے کو کیا کرے کر دے وہ کیا کرے آدمی چو, چوتھی رکات پر مکمل کر کے آخر میں سجئے سا کر لے آخر میں سجئے سو کر لے لیکن اگر شک ہو جائے تین اور چار میں پتا نہ ہو کہ آدمی چوتھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے چوتھی میں شک ہو جائے گم, گمانے غالب نہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی چوتھی مکمل کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے سد سا کرے دونوں میں فرق کیا ہے کہ چوتھی پہ اگر غالب گمان ہے کہ چوتھی اس نے پڑھی ہے تو اب شک والی حدیث لا کر کے ایک رکعت اور نہیں پڑھیں گے لیکن تین اور چار میں جب شک ہو گیا ہے تو اب چوتھی میں شک ہوا ہے غالب گمان نہیں ہے شک ہو رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے چار بھی اور تین بھی تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی پڑھ لے اور اگر اس نے چار ہی پڑھی ہے چار ہی پڑھی ہے تو یہ جو دو سجدے ہوں گے یہ شیطان کے لیے مار ہو جائیں گے ضلعت کا باعث ہوں گے شیطان کے لیے اور اگر بالفرض یا کہہ لیجیے حقیقت میں اس نے چار نہیں پڑھی ہے بلکہ چار ہو چکی تھی پانچ پڑھ لی ہے تو دو سجدے ملا کر کے اس کی دو رکعت ہو جائے گی دو رکعت کا خواب اس کو مل جائے گا جی جی ایک حدیث اور ہے جی کیا پوچھنا چاہیں گے ساتھی کا سوال ہے عمومی طور پر کہ اگر قرآن پڑھنے میں بھول گئے امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ایک سورت پڑھ رہے تھے بھول گئے پیچھے سے کوئی بتانے والا نہیں ہے اب وہ سورت کو چھوڑ کر کے دوسری سورت پڑھنے لگے تو بھائی کا سوال ہے کہ کیا ایسی سورت میں سجدہ سو ہوگا ہاں قرآن کی کرت بھولنے میں تلاوت بھولنے میں سجے سہو نہیں جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وع رواجار البحقیف ایک ضعیف حدیث یہاں پر ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے ترجمہ سنیے پھر اس کے بعد مانا سمجھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کا بھولنا ہاں شاہ و شمار نہیں کیا جائے گا کیا امام کے پیچھے جو مقتدی ہے مقتدی کی بھول ہاں امام کیا کر لے گا آہ! امام اس کا متحمل ہو جائے گا آہ! اس کو الگ سے سجدے سہو نہیں کرنا پڑے گا سلام پھیرنے کے بعد مسئلہ کیا ہے بڑا اہم ہے کہ امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے جن کو مقتدی کہتے ہیں تو مقتدی کے اوپر سہو نہیں ہے یا مقتدی کے اوپر سجدے سہو نہیں ہے یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ مقتدی کا سا ہو شمار نہیں کیا جائے گا تو اس کو یوں سمجھیے کہ مقتدی کی جو بھول ہے وہ دو طرح کی بھول ہوگی ایک بھول تو مقتدی کی کسی واجب کے سلسلے میں ہوگی کسی واجب کے سلسلے میں ہوگی جیسے مثال کے طور پر یعنی یا کوئی غلطی کر دے گا مقتدی جیسے تشاہد میں पहले तशावद में उसको बैठना चाहिए लेकिन आदमी जो है दूसरे सजदे से उठा और खड़ा हो गया झटके में उठा और खड़ा हो गया तो अब अगर तनहा कोई नमाज पढ़ रहा है इस तरह से तो उसको क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा और फिर दूसरी बात यह कि खड़ा हो गया पहले तशावद में तो वो बैठ नहीं सकता बैठेगा नहीं बल्कि تی, تی, تیسری اور چوتھی مکمل کر کے پوری کرے گا لیکن ایسی صورت میں اگر کوئی امام کے پیچھے ہے اور بھول کر کے کھڑا ہو گیا تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے اب یہ اس سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہاں بیٹھنا چاہیے تھا واجب کو تر کے کیا اس نے اور یہ کھڑا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے اس طرح کی غلطی ہوئی جیسے اسی طرح سے درود شریف پڑھنا واجب ہے تشاہد میں دوسرے تشاہد میں اسی طرح سے ہاں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم یہ تصبیحات بھی علماء نے واجب قرار دیا ہے تو اگر جو ہے کسی نے امام کے پیچھے نہیں پڑھا بلکہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سلو کمار آئے تونی و سلی کے پیش نظر کے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نماز میں کوئی ایسی ایسا عمل نہیں ہے جو کیا کہتے نہ کرے تو کام چلے گا کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس بات پر دلال کرتا ہے واجب ہونے پر دلال کرتا ہے تو بہرحال اگر کسی کا واجب چھوٹ گیا کسی کا واجب چھوڑ گیا تو امام کے پیچھے اگر ہے مقتدی ہے تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد اس کو سجدہ سجد سہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس حدیث کا مفہوم ہے لیکن اگر کوئی واجب نہیں بلکہ اس کا کوئی رک نہیں چھوٹ گیا کوئی رک نہیں چھوٹ گیا رکو چھوڑ گیا سجدہ چھوڑ گیا تو ایسی صورت میں امام متحمل نہیں ہوگا امام اس کو برداشت نہیں کرے گا بلکہ اس کو وہ رکات اپنی پوری کرنی ہوگی سلام پھیرنے کے بعد بات سمجھ رہے ہیں جی. سو گیا کوئی نماز میں فضر کی نماز میں سجدہ کیا امام صاحب نے اور جو ہے وہ سجدے میں پڑا رہا مقتدی لوگ آس پاس کے لوگوں نے سوچا کہ یہ اڑ جائے گا امام جو ہے جو ہے اس میں جلسے جلسے میں بیٹھا اور بیٹھ کر کے پھر دوسرا سجدہ دوسرے سجدے میں چلا گیا ہاں اب کیا کرے گا وہ اب جو سجدے کے درمیان بیٹھنا ہے یہ کیا ہے رکن ہے بغیر اس کے دونوں سجدے نہیں ہو سکتے تو اب وہ کیا کرے گا اب پا بھی نہیں سکتا ہے کہ ایک سجدہ سجدہ سے اٹھے پھر بیٹھ کر کے پھر سجدہ ہاں اگر امام سجدے سے اٹھ گئے دوسرے سجدے سے بھی اور وہ اس کا پہلا سجدہ ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ ایک سجدہ اس نے کیا فوت ہو گیا اس کا سجدہ تو ایسی صورت میں رکن چھوٹ جانے کی صورت میں اس کو امام سلام پھیر دے گا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یہ دو حالتیں مقتدی کی ہوتی ہیں تو اس کو رکعات دہرانی پڑے گی رکن چھوٹنے کی صورت میں اس کو رکعات دہرانی پڑے گی آگے ہے فَإِن ساحل امام ہی والا منخلو لیکن اگر امام بھول جائے تو امام کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا hmm? مثال کے طور پر امام صاحب سے کوئی واجب چھوٹ گیا کوئی واجب چھوٹ گیا اس کی ایک مثال یوں سمجھے جیسے دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا ہے اللہفرلی اللہ ورحمن وحدنی واقنی یا رب فرلی رب فرلی ہے اس کو اس دعا کو بھی علماء واجب قرار دیتے ہیں اگر یہ دعا چھوٹ گئی امام نے نہیں پڑھا تو امام کو مقتدیوں نے پڑھ لیا امام صاحب نے نہیں پڑھا تو مقتدیوں پر یہ امام صاحب سجدہ کریں گے تو مقتدی لوگ بھی سجدہ ایسا کریں گے مقتدی لوگ بیٹھے نہیں رہیں گے امام کی اقتدا کرنی ہے ہاں جو امام علی اتما کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے اس حالت میں امام کی اقتدا کی جائے گی اور سجدہ سہو کیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس مسئلے میں تھوڑا سا کچھ لوگوں نے اختلاف کیا بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ حدیث ثابت نہیں ہے حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے مقدی اگر غلطی کر جائے کوئی واجب چھوڑ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی سجدہ سہو کرے گا پھر سلام پھیرے گا جبکہ یہ کس کا قول ہے یہ بلوک المرام کے اشارے ہیں علامہ سلانی رحمۃ اللہ علیہ سب السلام جن کی کتاب ہے وہ اسی طرح سے یہ زیدیہ آپ نے فرقہ سنا ہوگا زیدیہ یہ شیوں کے فرقوں میں سے اہل سنت وال جماعت کے بہت قریب یہ فرقہ ہے جو یمن میں پایا جاتا ہے ہاں اس میں سے جو ایک جماعت ہے ہادویا یا ہادی تو ان کا خیال یہی ہے کہ مقتدی پر صدی سہ ہوگا حال کے طور پر پہلے تشہد میں بیٹھنا تھا وہ کھڑا ہو گیا امام کے ساتھ بیٹھنا تھا لیکن کڑا ہو گیا تو اس کو سلام پھیرنے کے بعد وہ سلام نہیں پھیرے گا امام کے ساتھ وہ سجے سدے سو کر کے پھر سلام پھیرے گا جبکہ جمہور اہل سنت والجماعت جماعت بلکہ تمام لوگ ان لوگوں کے ان کے علاوہ یا زیدیوں کے علاوہ یا امام سنانی ایک تنہا پڑھتے ہیں ان کے علاوہ جمہور اہل جمہور جو ہے اہل علم کا اور امت کا یہی کال ہے کہ ایسی صورت میں مقتدی سج ایسا ہو نہیں کرے گا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام نماز پڑھتے رہے اور کچھ نہ کچھ اس طرح کی غلطی جو ہے ہو جایا کرتی تھی اس کی مثال انہوں نے دی بڑی پیاری مثال دی اس کی پیاری مثال یہ دی کہ ایک صحابی ہیں کون معاویہ ابن الحکم السلمی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نماز میں ان کو چھینک آئی ہاں یا کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے جو ہے الحمدللہ کہا تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ کسی کو چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے تو انہوں نے جو ہے رحمت اللہ کہہ دیا تو دوسرے لوگ جو تھے ان کو کسی کوئی کسی نے ایسے کیا کسی نے ایسے حلقہ سے اشارہ کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تم کو تو انہوں نے نماز ہی میں بات کر لیا اور مطلب ان لوگوں کو برا بھلا کہا کیوں ہم لوگوں کو مجھ کو جو ہے گور کر تم لوگ دیکھ رہے ہو اس طرح سے تو بات کر لیا تھا تو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجدہ سہو کرنے کا حکم نہیں دیا تو اس لیے ہا? اس لیے اگر اس طرح کی کوئی غلطی یعنی واجب اگر کسی کا چھوٹ جائے تو امام کے پیچھے تو امام اس کو برداشت کر لے گا اس کو جو ہے سلام پھیرنے کے بعد سد سہو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی کا مزاحم میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے آگے اب اس میں جو ہے مقتدی کے جو سجدے ہوں گے وہ کس کیسے ہوں گے امام کے ساتھ جو مقتدی سد سو کرے گا تو اس کی مقتدی کی دو حالت ہوتی ہے ایک تو مقتدی کی حالت یہ ہے کہ امام کے ساتھ شروع سے اس نے نماز پڑھی ہو تو ایسی صورت میں امام جب سجدہ کرے گا تو مختی بھی سجدہ کریں گے لیکن اگر وہ مختی ہے جس کی ایک دو رکاج چھوٹ گئی ہے پھر آیا ہے وہ تو کیا جب امام سجدہ کرے گا تو اس کو بھی سجدہ ایسا کرنا پڑے گا یا کیا صورت بنے گی غور کیجئے گا اس پر ایک تو مقتدی وہ ہے جو شروع سے امام کے ساتھ تھا تو امام مقتدی جب امام سجدہ کرے گا تو مقتدی بھی سجدہ کریں گے لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو پیچھے آئے ہیں نماز جن کی ایک دو رکعت چھوٹی ہوئی ہے تو کیا وہ جبکہ ان کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے نماز ان کی مکمل نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا ہے تو اس طرح کے مقتدی کی دو کنڈیشن ہے اس طرح کے مقتدی کی دو کنڈیشن ہے دو حالت ہے ایک حالت تو یہ ہے کہ امام سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے تو امام اگر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے تو جو پیچھے آنے والے مسبوقین ہیں نمازی ہیں جو جن کی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ امام کے ساتھ سدہ سہو کر لیں گے اور پھر جب امام سلام پھیرے گا تو اپنی نماز مکمل کر لیں گے ان کو اب الگ سے سد سہو کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اس میں مقتدی جو ہے سلام مقتدی سد صحو کریں گے جی اس میں مقتدی کیا کریں گے جن کی نماز کھٹی امام کے ساتھ سد صحو تو کر لیں گے امام کے ساتھ سجد سہو کر لیں گے جبکہ امام سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے سجدہ کر لیں گے امام کے ساتھ لیکن پھر جب وہ نماز مکمل کر لیں گے تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا دو سجدے کر کے دو سجدے کریں گے ہاں پھر اس کے بعد جو ہے سلام پھیریں گے ہوں سلام پھیریں گے دو سجدے کریں گے پھر سلام پھیریں گے کیونکہ کیوں اس لیے کہ ابھی ان کی نماز جو ہے مکمل نہیں ہوئی ہے سجدہ سہو جو ہے مکمل ہونے سے پہلے کیا ہے اس لیے ان کا یہ سجدہ سہو مانا نہیں جائے گا بات سمجھے کہ نہیں کم سمجھے پھر سے سمجھاتا ہوں وہ مقتدی جو پیچھے آیا ہے اور امام سجدہ سہو اگر سلام سے پہلے کر رہا ہے تو امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لے گا امام جب سلام پھیرے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی نماز مکمل کرے گا نماز مکمل کرنے کے بعد دو انال مکمل کرنے کے بعد وہ سلام پھیرے گا سلام پھیرنے کے بعد دو سجد سہو کرے گا پھر سلام پھیرے گا ٹھیک ہے وہ مقتدی امام کی اس صورت میں کہ امام سلام پھیرنے کے بعد سد سہو اگر کر رہا ہے سلام پھیرنے کے بعد اگر امام سجد سہو کر رہا ہے تو پھر مقتدی کو کیا چاہیے کہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے اور نہ سجدہ کرے نہ سلام پھیرے نہ سجدہ کرے بلکہ امام سلام پھیرے تو وہ کھڑے ہو جائیں اپنی نماز مکمل کریں نماز مکمل کرنے کے بعد پھر کیا کریں ہاں سلام پھیرے دو سجدے کریں پھر سلام پھیریں آج سمجھ گئے جی کیوں ایسا ہے ایسا اس لیے ہے کہ سلام پھیر دینے کی وجہ سے امام سلام پھیر دینے کی وجہ سے آدمی نماز سے کیا ہوگا باہر آ جائے گا نماز سے نکل آئے گا جبکہ ابھی اس مقدی کی نماز باقی ہے تو جب نماز سلام پھیر دی نماز سے باہر آ گیا تو پھر اب جو اس کی نماز جو ہے اہ? وہ مطلب نماز ٹوٹ جائے گی اس کی تو ایسی صورت میں آدمی کھڑا ہو جائے اور وکات مکمل کر کے پھر سجدے سلام پھیرے سجدے سو کرے پھر سلام پھیرے بات سمجھ میں آ گئی بالکل دو کنڈیشن ہے جی سوال پوچھنا ہے جی جی جی جی جی نماز ان کی نہیں ٹوٹی نماز میں وہ شامل ہے اس وجہ سے کہ ان کو معلوم نہیں تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ نماز میں بولنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی اب نماز میں اس طرح سے بول دے نماز میں بول دے یا ہنس دے نماز میں آ, تو اس کی کنڈیشن ہے کنڈیشن یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جو ہے ہاں جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی پچھلی نماز باطل ہو جائے گی پھر سے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی اور اگر غلطی سے کوئی لفظ نکل آیا ہے غلطی سے کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے اچانک کوئی اس طرح کی ہو گئی ہے بغیر کس دو ارادہ کے تو نماز ان شاء اللہ نہیں ہوگی اللہ تعالی محافظ کرنے ہو. جی جی جی جی آدمی دیکھیے مسکراہٹ میں نماز باطل نہیں ہوتی ہے ہنسنے پر نماز باطل ہو جاتی ہے مسکراہٹ کیا ہوتی ہے بھائی آدمی کے ہونٹ سے جو ہے آدمی تھوڑا سا توسم کرتا ہے یا مسکراتا ہے اور ہنسنا کے دانت اس کے نظر آئے یہ فرق ہے جی نہیں؟ ہاں سوال ان کا ہے کہ نماز کے دوران اگر چھینک آئے تو آدمی خود اپنے آپ میں الحمد للہ کہہ لے اس کو جواب نہیں دینا نہیں نہیں جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آئے تمام پڑھ رہا ہے تو اس طرح کا ثبوت نہیں ہے جواب دینے کا ثبوت نماز میں نہیں جی نماز باطل ہو جائے گی اس کی جی پھر سجدہ ایسا کر لے کوئی حرج کر لے کیونکہ میں نے بتایا کہ ابھی حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر سلام پھیر دیں گے تو نماز سے آدمی نکل جائے گا جی قصر میں اگر اصل میں ہونے ہاں قصر میں کیا ہر نماز میں جو بھی نماز ہے چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو باہر جا رہا ہوں وہاں پہ تو وہاں کے جو لوگ ہوں تو وہاں وہ پڑیں گے پوری رکار کمپلیٹ کریں گے جو باہر سے آئے ہیں وہ تو کوئی رکار کمپلیٹ کریں گے ہاں تو یہ تو اگر کچھ غلطی گئی مانگ جو ہے گیارہ سو دس وہ کمپلیٹ کرے گا وہ بھی دوسرا بھی آپ صورت واضح کیجیے مثال کے طور پر ایسے بتائیے اگر میں جا رہا ہوں جی تو جماعت جو ہو گیا اگر امام جو ہے وہ غلطی کر جاتا ہاں ہاں تو اس صورت میں بھی وہ بھی کرے گا امام کے ساتھ جو بھی وہ سجدہ سہو کرنا ہے جیسا پچھلے درسے میں بتایا گیا تھا کہ کوئی کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور جو حدیث پیش کی جاتی وہ حدیث قابل حجت نہیں ہے ضعیف ہے سجد ایسا ہو کے بعد تشاہت ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاں پڑھتے ہیں لیکن یہ ثابت نہیں ہے <سؤال> جی <سؤال> سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے وہ رکات آدمی دہرائے نہیں خیالات کے ادھر ادھر جانے سے سد ہاں, ایسا ہو نہیں ہے نہیں تو آدمی جو ہے نماز مکمل ہی نہیں ہوگی اس کی جی وہ تو ایک دوسری بات ہے ہاں. وہ تو رزق کا معاملہ ہے آپ کے, کو آپ کے کام کام پیسہ ملے گا ہاں. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جو عبادت سے روکتا ہے ہیلے بہانے سے ہاں تو آدمی دیکھے اگر اس کو سمجھائے یا دوسری جگہ روزی تلاش کرے تو ان کے دوسرا معاملہ ہے آپ دیلی... لوگ آخر میں آئے ہیں اس لیے جو ہے اس کا طریقہ یہ بتا رہا ہوں کہ بتایا گیا تھا کہ نماز میں سور فاتحہ آدمی امام کے پیچھے پیچھے پڑھے اگر امام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو جیسے امام پڑھتا ہے ہاں قیر کے ساتھ پڑھتا ہے ہاں الحمد رب العالمین تو آدمی مقتدی آہستہ سے پڑھا ایسے پڑھ اور اگر جو ہے بعد میں آیا امام سور فاتحہ پڑھ چکا ہے وہ سورت پڑھ رہا ہے تو بہرحال ہاں آہستہ آہستہ آدمی سور فاتحہ پڑھ کر کے تب سنے کیونکہ بغیر سور فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے آج کا درس سے ہی روکتے ملتنی ہیں ٹھیک اس کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ امت میں علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ رکوع والی رکعت ہوگی مانی جائے گی کہ نہیں تو ہم نے یہاں پر دلائل کی روشنی میں یہ بتایا تھا کہ ہاں جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رکعت کو دوہرانی پڑے گی میری اپنی معلومات کے حساب سے وہ درست ہے کیونکہ رکعت رکوع مل جانے کی وجہ سے دو رکن چھوڑ جاتے ہیں ایک سور فاتحا جاتی ہے اور ایک قیام چھوڑ جاتا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ حدیث مطلب حدیث سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے لیکن بہتر جو میں اپنے علم کے مطابق یہی سمجھتا ہوں کہ رک والی رکعت کو آدمی دوہرا لے تاکہ نماز اس کی مکمل ہو جائے گی جی جی جی اگر چھوٹ جاتی ہے تو دوہرا ہے اگر چھوٹ نہیں جاتی ہے نماز کیونکہ بغیر صرف ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے اس لیے جو ہے آدمی رکات دہرا لے جی <سؤال> <لے سؤال> منع ہے گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع کیا نہیں اصل میں یہی یہ رکوع والی رکعت کو مال لینے کی وجہ سے سب سے بڑی خرابی جو لازم آتی ہے وہ یہی آتی ہے سب سے بڑی خرابی یہی لازم آتی ہے کہ آدمی وہاں سے اگر مائک ہے تو سن رہا ہے کرا تو اب وہ وضو کرتے کرتے جو ہے وہ بہت جلدی سے وضو کرے گا کہ چلو ابھی یہ پڑھ رہے ہیں کم از کم ہم رکو میں جا کر کے دوڑ کر کے پہنچ جائیں گے حالانکہ صحابی جو رکو میں دوڑ کر کے پہنچے تھے وہ ان کی لالچ اور خواہش شوق کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میری میری کوئی حرکت ادا کوئی چھوٹنے نہ پائے ان کا یہ خیال تھا وہ رکات کے لیے نہیں دوڑے تھے پڑتے ہیں وہ رکعات کے لیے نہیں دوڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اللہ اکبر کہا وہ پیچھے دروازے پر تھے تو وہیں سے دوڑتے رکو کرتے چلے آئے ہاں وہ رکعات پالنے کے لیے نہیں دوڑے تھے جیسا کہ آج لوگ دوڑتے جی جی جی میں نے بتایا نا علماء علما کے دو اقوال ہیں ہاں علماء کے دو اقوال ہیں جی عمل دیکھیں حدیث بیان کر دی جاتی ہے ہاں دونوں لوگوں کے قول کو دیکھیں ہاں کہ بھائی کس میں زیادہ احتیاط ہے احتیاط پڑھ لینے میں ہے کہ نہ پڑھنے میں ہے اگر کچھ لوگ کہتے ہیں رکوع والی مل جاتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں اگر مثال کے طور پر اگر اکیلے پڑھتے ہو تو پھر جو نے نہیں, نہیں نہیں اکیلے اکیلے نہیں اکیلے نہیں ہر حال میں ہر شخص کے لیے امام کے لیے مقتدی کے لیے منفرد کے لیے سب کے لیے صورف فاتحہ ہے بتایا تھا پورا در سے ہمارا یہاں ہوا ہے تو اس لیے بغیر صور فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی آپ لوگ پڑھیں اگر نہ پڑھتے ہوں بہت ایک دو حدیث نہیں بہت بے شمار حدیث ہے جو اللہ معاف کرے گا اللہ معاف کرے گا اللہ جی ہاں مطلب کس وجہ سے درست نہیں ہوئی بھائی نماز کی جو ابھی بتایا جو غلطیاں ہیں ان میں سے اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو حساب کر لیتا ہے جی تو وہ اس کے اوپر دوسری حدیث فٹ آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہاں کچھ اس کو کسی نمازی کو, اس کو نماز کا آدھا حصہ ملتا ہے کسی کو چوتھائی حصہ ملتا ہے کسی نمازی کو دسواں حصہ ملتا ہے تو اس طرح کی روایت ہے تو اب آدمی کے خوشو خزو اور اہتمام کے مطابق جو ہے اس کی اس کو ثواب ملے گا اور جہاں تک ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اگر اس نے نماز کے شرائط اور ارکان کو ادا کیے ہیں تو ظاہری طور پر اس کے اوپر حکم لگے گا کہ اس نے نماز ادا کر لی یہ نمازی آدمی ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خزو کے ساتھ نماز ادا کرنے میں توفیق قدہ فرمائے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ وصاب میں السلام علیکم